شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت والا ہے مختلف الم نیا خَلَقْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا إِنَارًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ به و و ن یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں دیکھو یہ انقریب جان لیں گے پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچڑ سے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ یوم یوم الفصل کان فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ مَا كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ لکلو ہر کم علم بے شک فیصلے کا دن مقدر ہے جس دن سور پوں کا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگی اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے بے شک دوزک گھاٹ میں ہے یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پی یہ بدلہ ہے پورا پورا یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے ان والارض وما الرحمن لا بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس وہاں نہ بےحودا بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے سلا ہے انعام متعین وہ جو آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان کسی کو اس سے بات کرنے کا ارارہ نہ ہوگا الى ربه روشو پنی کو جس دن روح الامین اور, اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانا بنا لے ہم نے تم کو آزاد سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان امال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا